محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم انسان عمل کی مشین ہے اور یہ مسلسل عمل میں لگا رہتا ہے جس وقت ہاتھ پیر آن زبان کان کسی عورت کو استعمال نہ کر رہا ہو تب بھی عمل میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت عمل انسان کا دھیان خیال اور فکر ہوتی ہے فکر ایسی چیز ہے کہ جو کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی ہے. ہر وقت یہ حرکت رہتی ہے اور قوت فکری وہ چیز ہے جو انسان کے باطن پر اثر ڈالتی ہے کوئی چیز پہلے فکر میں داخل ہوتی ہے فکر اندر پھیل چلتی ہے پھیلتی ہے جمتی ہے جمنے کے بعد اپنے ساتھ دکھاتے ہیں ان شاء اللہ یہ نئی تعریف لکھی ہے نئی ایک تعریف لکھی ہے اس کو جلدی کوشش کریں گے نکالنے کی اور اس میں بات اس فکر پر ہے کہ فیکر انسان کے ماتن کے آذاب پر اثر کر کے اس کے باطن میں ایسے روپ کے اور ایسے باطن کے مختلف آزاد کے عرقوں کے نکلنے کا سبب بنتی ہے جو اس پر ارادہ اور اس پر اثرات تاریخ کرتے ہیں میڈیکل کالج میں تھوڑے تھوڑا سے بیان کیا تو ایک طالب نے کہا کہ یہ نفس کیا ہے میڈیکل میں ایک انسان کا کنٹرول ہے نیورل کنٹرول ایک ہیومنل کنٹرول ہیومنل کنٹرول جو ہارمون کا کنٹرول ہے خیال ना کے ساتھ خون میں سے اجزا جاتے ہیں عبد اللہ تو نہیں دیکھ رہا پھر میں دیکھنا اسلامیات کلاس سیمینار چلامیات اس کامیادہ ماتا سے ضرورت ہے ہیومرل <تصفح> کنٹرول ہارمون جب نکل کر خون میں دوڑتے ہیں نا شر کے ہارمون دوڑ رہے ہیں نا تو بالکل ایسے ہو جائے جدید کما جدید دم ہو جاتا ہے شیطان خون میں بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے رقو میں خون دوڑتا ہے ہمارے پروفیسر صاحب امریکہ گئے تھے یہ کئی پروفیسر صاحب صاحبان عمارے مولانا صاحب اور اللہ علیہ سے بہت جو تھے یہ امریکہ گئے وہاں لوگوں کو مسلمان بھی کیا پیچ ڈی بھی کی ماحول پر پورا سے ڈالا واپس آئے حالانکہ امریکی اس تعظیم کے راستے سے بہت بڑا اپنا کام نکالتے تھے یا تعظیم کو ایمان سے خالی کر دیتے تھے اور شراک اس کو بھجور بدکاری گاندھی کر کے بیچتے تھے اور اس ماحول میں وہاں تو جاتا تھا لیکن وہ نمائندہ آپ کا ہمارا نہیں ہوتا اسلام کا پاکستان کا ہمارا نمائندہ نہیں ہوتا تھا امریکہ کا نمائندہ ہوتا تھا تو اللہ کی شان وہاں ماحول بن گیا دینی برطانیہ امریکہ میں کوئی آدمی تھوڑی سی ہمت کر کے اس ماحول تک پہ پہنچ جائے تو بچ جاتا ہے اور کچھ یہاں سے لوگ ایسے گئے کہ جن کی مانستا اچھی ہوتی تھی متأثر نہیں ہوئے وہاں متاثر کیا لوگوں یہ خود متأثر نہیں ہوئے وہاں لوگوں کو متاثر کیا اسے بنے میں لوگ جائیں گے تو, تو متاثر کر کے آئیں اور میں جیسے پالتو قسم کے جائیں گے تو, تو اتنا فیس کو بھجور ہو اتنی آزادی ہو تو اسے کون بچ سکتا ہے ان صاحبان کو نے پھر بلایا ایک ایک سال کے لیے فل برائٹس سکالرشپ پر فل برائٹس ایک سال کا اسکالرشپ ہے جو پی ڈی کرنے کے بعد پھر ملتا ہے تو اس میں شرط ہوتی ہے کہ ساتھ اپنے بال بچے نہیں رہے گا آسٹریلیا میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا ہے نا ان کو وہاں آسٹریلیا میں بڑے بڑے جنگلات تھے تو لکڑی تو لوگ ہیں تازہ لوگ ہیں بنی انہوں نے اس لکڑی کو کا کاروبار کا سوچا تو بپ آرام سے اتارنی تھی تو خود تو یہ گاڑیوں میں پھرنے والے حکومت کرنے والے تو انہوں دنیا کے نقشے پر دگاڑ ڈالی تو میں یہ معلوم کیا کہ افغانستان کے پٹھانوں کو ہم لا سکتے ہیں جو وہ اونٹ لے کر آئے اور یہ لکڑی وہ اتار سکتے تو امیر عبد الرحمان کے زمانے میں ایک معاہدہ ہوا ہے افغانستان کا آسٹریلیا کو اس میں پٹھانوں کو لے گئے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ یہ اکیلے آئیں گے بغیر شادی، بغیر بال بچے کے آئیں گے غیر شادی شدہ لوگوں کو لے کر جائیں گے تو ان کو سمیت وہاں گئے ہیں کام کیا انہوں نے اور تیسری دخل ان کی جائے تو وہ پھر شادیاں انہوں نے وہاں کی ہیں اجازت تھی کہ وہ عیسائی ہو سے شادی ہو سکتی ہے اجازت ضرور ہے لیکن اتنی گھٹی شادی ہے کہ صرف چکلے کی عورت بہتر ہے اور مسلمان ہو لیکن کسی وجہ سے وہ چکلے تک پہنچ گئی ہو تو بہتر ہے اور کتنی سی نسل ایمان خو بی تھی یہ پچانوے کے پچانوے میں مکم کروا میں تھے تو وہاں پر ایک تقریبا ساٹھ سالہ افغانی تھا تو اس کے ساتھ بیٹا آیا ہوا تھا تو وہ ہم سے ملا رہا تھا اس کو کہ دیکھو صبح سرحد کے لوگ آئے ہمارے علاقے کے لوگ یہ آئے ہیں یہ ان کی زبان ہے تو ہمارے ساتھ تعارف کرا رہا تھا ملاقات کر رہا کرا سی مانک ہو نسل تو اس دفعہ کہ بغیر بال بچوں کے جائیں گے ایک پروفیسر صاحب سال گزار کے آئے تو میں نے کہا صاحب پروفیسر صاحب اس دفعہ آپ اکیلے تھے کیسے, کیسے گزری ڈاکٹر صاحب یہ فاسد, فاسد, بات جی فاسد خیالات ہیں خیالات خیالات ہیں اگر خیالات کو آپ اپنے اوپر تاریخ کرنے سب نے کو بچا تو بس تو یہ جو روٹ پیدا کرنے والے گلینڈ ہیں نا ہارمونس پیدا کرنے والے بدن میں ان کو نے لکھا ہوا ہے, کہ یہ کا گانے والا ہے. کو کہا کرتے ہیں میں جب کلاس میں پڑھایا کرتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں امام آف دی ہارمونل کانگریگیشن کہ یہ گلینڈ کی جماعت کا امام ہے یہ سلح میں بات کرنی چاہیے <تصفح> خیالات قابو میں ہیں تو آپ کے گلینڈس پر جو ہے تو ہارمون پروڈکشن ہی نہیں آتا ہے اور جب اسٹیبول نہیں آتا تو آپ کے خون میں وہ اجزاء شامل نہیں ہوتا ہے جب خون میں وہ اجزاء شامل نہیں ہوتا تو پھر فاسد زرادہ کہاں سے آئے گا فاسد زیادہ نہیں آتا تو نے کہا مجھے ایک سال کوئی تکلیف نہیں ساری نیم بڑا نا بڑا نا گندی عورتیں ہیں کسی نے متوجہ جی نہیں کیا ایک دوسرے ساتھی نے کہا کہ میں وہ کینیڈا میں تھا مولانا صاحب رحمت اللہ سے بیٹھ ہوا تو اس نے کہا کہ میں بغیر بال بچوں کے وہاں پر تھا لیکن میں نے ایک مراقبہ پکایا تھا اور بس کوئی فصل خیال آنے کو ہو اس ملاقبر پر دھیان پر لگا اور بس ہماری اپنی دنیا باتوں میں آباد ہو گئی اس کی طرف سے خیال ہی نہیں ہوتا تو ہم آئے ہوئے خیال کو دل میں جماتے ہیں اور اس کے پیچھے گھوڑا گڑتے ہیں اور اسے لطف لیتے ہیں جیسے وہ روک آ کر آدمی پر ارادہ تاریخ کر دیتے ہیں اور ارادے سے پھر بچنا مشکل ہوتا ہے پہلے جان جما کر بیٹھتے ہیں ان پر فاسد اور فالتو انخلا پر جان جماتے ہیں اور اس, اس کے نتیجے میں اس کے پاطل میں گندا ارادہ آتا ہے یہ خیال اصلاح کی ہے اصلاح خیال کی ہے اور خیال کی اصلاح اگر نہیں ہوئی بادن میں اس نے فاسد خیال آ گیا تو اس خیال کو ٹالنا ہے متبادل خیال میں اپنے آپ کو مصروف کر کے اس خیال سے اپنے آپ کو بچانا ہے نکالنا ہے تو باتوں پر اس بات ہی تاریخ نہیں ہوں گی تین باتوں کو نہ تو سنا نہ سیکھا نہ مشق نوبری میں آدمی کا کیرئر نوبری میں آدمی کا کیرئر سخت سے کی آتا ہے تباہ ہو جاتا ہے مستقبل اس کا تباہ ہو جاتا ہے ایسے خیال کے چسکے میں لگتا ہے آدمی ہر بار اسی سوچ میں کرتا ہے وہ ذہن میں جگہ ہی نہیں چھوڑتا ہے تعمیری چیزوں میں جگہ ہی نہیں چھوڑتا چھوڑتے انسان کے باطن کے جو خیالات سوچ فکر ہے اس کی بھی جگہ ہے جب ایک فکر سوچ تاریخ ہوئی وہ تو دوسرے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اور نئے بلو میں آنے والوں پر جب حاوی ہو جاتے ہیں سخت کے خیالات جنسی خیالات حاوی ہو کر تاری ہو جاتے ہیں بس باطن میں کسی تعمیری خیال سوچ فکر کی جگہ نہیں چھوڑتے پیچھے لگا ہوئے اور انچہ اس کو مظم حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے پیسے کی اور اس کے لیے شارٹ کٹ تاستہ چوری ڈاکے کی گینگ ہوتی ہے اس میں یہ شامل ہو جاتے ہیں کافی جلدی پیسہ حاصل ہو اور یہ جو نفس کے مزے ہیں اس کو پورا کرے اور جس کو ہوش آتا ہے اس کو وقت گزر چکا ہوتا ہے کیونکہ ایک چیز ایک خاص وقت ناصل ہوتی ہے اس کے بعد پر نہیں ہوتی ہے ابھی جل کی بیماریاں پندرہ بیس سال کے درمیان کو اتر رہی ہیں دل کی بیماری پندرہ بیس سال کی عمر کو اتر رہی ہے ڈاکٹر سیاح صاحب کیوں اتر رہی ہے دل کی بیماری پندرہ بیس سال کی عمر کو اتر رہی ہے میڈیکل ہے بزرگ آدمی ہے نا تو اس کو ماں معاشرے کی کب آتا ہوں گا کیا پتا نثار صاحب کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ کیا تو کہ یہ اوپر ہے بچوں جھوانے کو چلنا کودنا چیز مارنا شور کرنا تاکہ دل پھیپڑے مضبوط ہوں اور چھلانگے لگائے جوڑ پٹھے مضبوط ہوں دوڑے آنے. اور اس نے اپنی ٹینکی لیک کر کے انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ٹینکی لیک کر کے بیٹھ گئے کوئی وہ, وہ ایک ہزار گیلر بڑی ہوئی ٹینکی ہو اس میں سوراخ کر کے کترہ باہر نکالے دن مہینے کے بعد کھا لیا تو یہی حال آپ نوجوانوں کا ہوتا ہے کہ بادن کی جنسی ٹینکی, ٹینکی کو لیک ہو جاتی ہے فاصل خیالات اور فاصل میں اور یہ دھیان اس کی خیال فکر میں دوڑتا ہے کاخت خراب ہونا تو ہے ہی ہے دنیا بھی خراب رہتی دنیا بھی خراب جب واش میں آتا ہے تو ایسا وہ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے نفس کو لگ گیا جس کا مزہ اور اس میں بیٹھا ہوئے آدمی تو یہ اس کا وقت تھا اڈی پٹ ہے بننے کا دل پھیا مضبوط ہونے کا یہ سب چلا گیا مرایا اس سے پیشے کو پیشے سے پیچھے چلا نظر عمل کاکول ٹریننگ کرتا تھا سات سردی میں بارہ بجے انسٹرکٹر کی کال آئی سارے نکر پہن کر ایک نکر پہن کر نکلا بارہ بجے نکلا کہتے اسے لے گیا اس نے پانی کے تالاب نکل گیا چھلانیا اس میں پانی کا تالاب ہے جی وہاں پر لگائیں دسمبر کے مہینے میں رات رات کرتے دے کر نکالا پایا پر. پھر کہتے اسے برد شروع کرائی کرائی کرائی یہاں تک پسینے پسینے کر دیا تو جاؤ سو جاؤ گئے سم سوائے صبح جو ہے ایسا سروسات ہے کہ اس لیے میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی سلیکشن میں میڈیکل سائٹ پر سفارش تک کرایا کرو کہ میڈیکل انفیکٹ اندر کر دیا گیا نا تو یا تو گردے سے گیا اور یا جگر سے گیا تو اس کو جو اس میں ڈالتے ہیں نا ہیوی ایکسرسائز میں تو اگر فیٹ نہ ہوا نا بس زندہ نہیں نکلتا ہے تو یہ عمر ہے وہ کت سے بدنیا گاخر کرنے کی اور تب ہوگی اب ٹینک اپنی ٹینکی کی لیک بند کرے گا میں آپ کو بات ہوں ٹینکی کی لیک بند کرے گا اور اپنے آپ کو جسمانی جسمانی مشقت میں ڈالے گا. پھر آدمی فٹ ہوتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے الگ جان ہمیں تو ہم اپنے بڑے بڑوں نے مطالعے کا چسکا لگا دیا دنیا جان کی کتابیں ہم نے بارہ بات تھا مکمر کیے سارے لٹریچر اچھے لوگوں کی طرح تو یہ اپنی حفاظت میں گیاداشت کرے گا آدمی تب کچھ حاصل ہوگا ورنہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ نہ ایسے ہی گزر جائے اور نا آخرت کے لحاظ سے کچھ حاصل ہوا نہ دنیا کے لحاظ سے کچھ حاصل ہوا اور تھوڑے سے مزے پر تھوڑے <تصفح> مزے پر مستقبل اپنا قربان کر دیے تھوڑے چسکے پر مزے پر مستقبل قربان اور آخر بھی قربان تو کوئی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے الحمد لله رب العالمين لا قوه الا المستقيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اصحابه اجمعين يا اول الاولين يا اخر الاخريين يا ذكر القد مكين يا رحيم المسرقين يا رحمة الرحيم يا, رحم يا حي يا قيوم يا جل جلاله و الاكرم ما الهه و ملاه الله لا الرحيم و من الله لا اله الا الحي القيوم اللهم وفق للمؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمات من الأحياء منهم والاموات